حاصل کرتے ہیں ان شاء اللہ آج کے سلسلے میں ہم یو کے میں ہونے والا سندر بیان دیکھنے اور سننے کی سعادت حاصل کریں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد بھر میں لام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 يا حبیب اللہ يا نبی اللہ, يا نبی اللہ يا نور اللہ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین مائی ڈیئر اسلامک بردرز اینڈ ویورز of مدنی چینل آج پندرہ شعبان المعظم چودہ سو اکتیس سے ن ہجری ہے اور ستائیس جولائی دو ہزار دس یو کے ایک شہر برسٹل میں یہاں کی ایک مسجد میں ہم سب یہاں جمع ہیں اور الحمد دعوت اسلامی کے ڈبل بارہ جولائی کو ہونے والے برمنگم کے اجتماع کے بعد پورے یو کے میں مدری قافلوں نے سفر کیا یہاں بھی الحمد مدری قافلے نے سفر کیا ہوا ہے اور آج چونکہ پندرہ شاہ المعظم ہے مسلمان آج کے دن کا روزہ رکھتے ہیں تو یہاں الحمدللہ للہ افطار اجتماع کا انتظام کیا گیا ہے سنت تو بڑا بیان ہوگا اور اس کے بعد انشاءاللہ مناجات اور انشاءاللہ پھر مل کر روزہ دار افطار کریں گے اللہ تعالیٰ آج کے مبارک دن کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے رسول آف مین کائنڈ پیس آف اوور ہارٹ اینڈ مائنڈ دا موسٹ جینرس اینڈ کائنڈ صد اللہ علیہ وسلم ہی ہو ریسائڈ اپون موسٹ ول بی دا کلوز می آن دا ڈے آف ججمنٹ حبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی دعوت اسلامی والوں نے ہمارے امیر اہل سنت نے گمبد خزرہ کے مکین سے سب کا رشتہ جوڑ دیا ہے راستہ بتایا ہے کہ نجات کا راستہ کیا ہے اے میرے پیارے اور بہترم اسلامی بھائیوں یاد رکھیے کہ اشکے رسول صلی اللہ تعالی علی وسلم سرکار علیہ السلاط والسلام سے محبت یہ دین اسلام کی اصل ہے اگر انسان کے اندر عشقِ رسول ہی نہیں دل کے اندر اگر محبتِ رسول نہیں تو وہ دل ایک ویرانے کی مانند ہے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں سرکار علیہ السلاط والسلام سے صحابۂ کرام کا عشق کیسا ہوتا سرکار علیہ السلاط والسلام سے عشق کرنا کیا کمپلسری ہے چند باتیں آج کے اس مختصر سے بیان میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں محمد محبت اسی لیے تو سب کچھ محمد خدا کے قرآن مدید فرقان حمید اس کے رسول کے بارے میں سرکار علی اس رات و سلام کی اطاعت کے بارے میں ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے میرے آکا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت اہلا حضرت ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو کہ پارہ نمبر دس سورہ توبہ کی آیت نمبر جو چوبیس اس کا ترجمہ کرتے ہیں تم فرماؤ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور تمہارا کمبا اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمہارے پسند کا مکان یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہو تو اب راستہ دیکھو تو راستہ دیکھو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا میرے پیارے اسلام بھائی کاؤنٹ کروائی گئی ہیں چیزیں یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ہمارے پیروں کی زنجیر بن جاتی ہیں یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ہمیں نیکی کے راستے پر عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی راہ پر چلنے میں روکتی ہیں اللہ تبارک و نے قرآن مجید میں یہ تمام باتیں ہمیں گنوائیں اب یاد رکھیے میرے آقا کیا فرماتے ہیں فرسٹ وہ یہ ویک کرتا ہے وہ یہ تمنا کرتا ہے کہ میں جا پرفیکٹ مومن ہوں پرفیکٹ سرکار علی سرات والسلام کا امتی بن جاؤں واٹ از دا ڈیفینیشن پرفیکٹ مومن میں اپنی بات نہیں کرتا گمبد خزرہ کے مکیم کی بات کروں گا کابے کے بدردا طیبہ کے شمسدہ وہ آکا جنتے ہم سب فدا صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کتاب الایمان کے اندر لا و حت و والد ہی تم میں کا کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں میرے پیارے سائن بھائی ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پیارے آقا کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ میری جان کے علاوہ آپ ہر چیز سے زیادہ مجھے پیارے ہیں تو پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے اس میں سے کوئی مومن اس پر نہیں ہو سکتا جب تک اس کے نزدیک اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی اس ذات کی قسم جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی آپ میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں اس پر میرے آقا نے فرمایا ہاں اے اب اے عمر اب ٹھیک ہے اے میرے پیارے اور بہترم اسلامی بھائیو غور کیجیے توجہ فرمائیے آج ہم سب نعرہ لگاتے ہیں یہ نعرہ تو ہے مگر حدیث سے پاک میں ایک ایگزام دیا گیا ہے ایک جسٹیفیکیشن دی گئی ہے کہ تم اپنے آپ کو اگر کامل مومن بنانا چاہتے ہو تو اس کی شرائط کیا ہیں پیارے آقا فرماتے مجھ سے اپنے جان اپنی اولاد اپنے مال اپنے گھر بار سب کچھ تمام چیزوں سے زیادہ جب تک مجھے محبوب نہ بناؤ گے اس وقت تک تم کامل مومن نہیں بن سکتے میں اور آپ غور کریں جب مال کمانے کا وقت آتا ہے جب ارننگ کا وقت آتا ہے اس وقت میں سرکار علی سلاسلام کے فرمان پر مدے نظر رکھتا ہوں یا جیسے مال آتا ہے ایسے کما لیتا ہوں وہاں میرا اس کے رسول کہاں چلا جاتا ہے کہ میرے آکا نے تو دھوکے کی تعلیم نہیں دی میرے آکا نے تو حرام روزی سے روکا تھا مگر یہ عشق رسول کا دعویٰ کرنے والا مال کماتے وقت عشق رسول کو بھول جاتا ہے جب بات اولاد کی آتی ہے تو بندہ کہتا ہے بھائی بچوں کا خیال کرنا ضروری ہے ان کا بھی دل ہے ان کے دن ہے اب جناب بچوں کی وجہ سے وہ گناہ کرتا ہے اپنے بچوں کو گناہوں کی طرف جانے سے نہیں روکتا حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ اگر اولاد سامنے آئی ہے ایک طرف سرکار کی غلامی کا دعویٰ ہے تو پیارے آکا کی غلامی پر لبیک کہتا اس کے رسول کی صدا پر لب کہتا مدینے والے کی پکار پر لب کہتا لیکن میرے پیارے اسلامی بھائی وہاں ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں جہاں بات گھر بار کی آتی ہے ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں میں عاشق کے رسول ہوں نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں عشق تو وہ ہے جو صحابہ کرام نے مثال قائم کی جبھی تو میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ ستارے ہیں جس کی چاہو اس کی پیروی کر لو ہدایت پا جاؤ گے صحابہ کرام علی مردوان نے اس, اس حدیث پاک اور ان آیات مبارکہ کی تفسیر کی ایسی مثال پیش کر دی کہ رہتی دنیا کے لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب اٹ از ناٹ کہ اپنی جان سے زیادہ اپنے مال سے زیادہ اپنے گھر بار سے زیادہ آقا سے پیار کیا جائے ارے صحابہ کرام نے وہ مثالیں قائم کی ہیں کہ ہم تو ہم کو فار بھی حیران ہیں کہ کمپینین اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے وہ قربانیوں کی مثال قائم کی ہے کہ رہتی دنیا میں ایسی مثال مل نہیں سکتی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ آپ یقیناً میرے نزدیک میری جان اور میری اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہیں لیکن جس وقت آپ یاد آ جاتے ہیں تو جب آپ کی خدمت میں حاضر جب تک نہیں ہو پاتا آپ کو نہیں دیکھ لیتا تو دل کو قرار نہیں آتا آقا قیامت کا دن ہوگا اس کے بعد آپ جنت میں تشریف لے جائیں گے آپ کے ساتھ تو بڑے بڑے انبیاء صدیقیندا ہوں گے آپ بڑے محلات میں ہوں گے اگر جنت میں آپ کا دیدار کرنا ہوگا آقا وہاں آپ کو نہ دیکھ سکوں گا تو چین کیسے آئے گا ارے عشق کیسا ہے کہ آقا دنیا میں آپ کا دیدار تو چاہیے جنت میں بھی آپ کے قدموں میں جگہ چاہیے صحابی رسول کہتے ہیں آقا وہاں کہاں پاؤں گا مصطفیٰ کریم علیہۃ وسلام خاموش رہے اتنے میں حضرت امین یہ آیت لے کر نازر ہوئے اللہ وہ رسول نبی جی صدی نہ رفی خا کر ایمان اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں گویا جو سرکار کی اطاعت کرتا ہے سرکار کے عشق پر زندگی گزارتا ہے یہاں بھی سرکار کی کرم نوازی ہوگی اور جنت میں بھی ان کا ساتھ مل جائے گا اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اگر جنت میں آقا کا قرب چاہیے مدینے والے کا پڑوس چاہیے تو ان کی سنتوں پر عمل کیجیے اس کے رسول کی شمع کو اپنے دل میں جلنے دیجیے اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو صحابہ کے نے کیسے مثال قائم کی ایک بار صحابہ کرام علی مردوان فتح مکہ کا موقع ہے مشہور صحابی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کو دشمنان اسلام نے گھیر لیا صفوان بن امیہ نے ان کو قتل کرنے کے لیے اپنے غلام نستاف کے ساتھ تنعیم بھیجا حضرت زید کو جب حدود حرم سے باہر لے جایا گیا تو ابو سفیان جو ابھی اسلام نہ لائے تھے ان سے پوچھا کہ زید اکیلے ہیں جان سر پر ہے کافر کے نرگے میں ہے کسی وقت ہی مار دیا جائے گا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے کوشچن کرتے ہیں زید تم کو خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا تم یہ بات پسند کر سکتے ہو کہ اس وقت ہمارے پاس تمہاری جگہ تمہارے آکا ہوں اور ہم ان کو قتل کر دیں اور تم آرام و سکون کے ساتھ اپنے اہل و عیال کے ساتھ زندگی بسر کرو اللہ اکبر حضرت زید فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں تو یہ بھی بسر نہیں کرتا کہ اس, اس وقت میرے آقا جہاں کہیں بھی ہوں ان کے پاؤں میں کوئی کانٹا چبھ جائے اور میں آرام و سکون کے ساتھ اپنے اہل میں رہوں یہ سن کر ابو سفیان نے کہا میں نے ایسا کبھی نہیں دیکھا محبت ایسے بھی کی جاتی ہے جیسی سرکار علیہ السلاط وسلام کے صحابہ کیا کرتے ہیں اس کے بعد حضرت زید رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جو اپنی جان سے زیادہ میرے آقا فرماتے مجھے پیار نہ کرے حضرت زید نے وہ مثال قائم کی اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں حضرت بلال کون نہیں جانتا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ جو کہ حبش کے رہنے والے ایک افریقن تھے آج لوگ افریقیوں کو پسند نہیں کرتے بلیک پیپل کہتے ہیں قربان جائیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت پر جب بھی کسی مسلمان افریقی سے ملتے ہیں تو اسے بلالی کہا کرتے ہیں کہ یہ حضرت بلال کے رنگ والا ہے اس کی حوصلہ شکنی نہیں کرنی چاہیے یہی اسلام ہے یہ اسلام کی مساوات ہے کہ اسلام کے اندر کسی کو رنگ و نسل کی بنیاد پر برتری حاصل نہیں ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو وہ غلام جو حبشہ کے رہنے والے موٹے موٹے ہوٹ والے مگر قربان جائیے اسلام کی مساوات پر کہ حضرت بلال کے اسلام لانے کے بعد عمر فاروق جو امیر المومنین ہے سیدنا بلال کہہ کے پکارا کرتے تھے دنیا بھر میں حفیظ و جمیل ہیں مگر میرے آقا جیسے بلال کوئی نہیں ہے میرے آقا کا بلال وہ حسینوں کا سردار ہے کیونکہ مصطفیٰ کے قدموں کا غلام ہے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائی حضرت بلال نے کیا عشق رسول کی مثال قائم کی اللہ اکبر میرے آقا علیہ افلاط وسلام کے یہ غلام آقا کی صحبت میں پہنچنے کے لیے جب پہنچ گئے اب اپنے چین کو چین نہ سمجھا اپنی راہ راحت راحت اپنی جان, جان نہ سمجھی, بلکہ یہ سب کچھ سرکار میں ہوتے حضرت بلال, آپ کو ہر طرح کا آرام پہنچانے میں ہر طرح کی کوشش کرتے دھوپ کا وقت ہوتا میرے آقا پر سایہ کر دیتے پڑاؤ ڈالا جاتا تو خیمہ نسب کرتے مارکوں میں ہوتے تو پیارے آقا کے محافظ ہوتے اب حضرت بلال کی وفات کا وقت تھا آپ کی روزہ کہنے لگی بڑے دکھ کی بات ہے آج آپ دنیا سے جا رہے ہیں قربان جائیے عاشق کے سادق پر کہہ رہے ہیں دکھ کی بات نہیں ہے بلکہ خوشی کی بات ہے وہ پارا کہ آج تو ہم سرکار علی السلام سلام اور ان کے صحابہ سے ملاقات کریں گے ارے سرکار کا عاشق موت سے ڈرتا نہیں بلکہ وہ تو موت کا انتظار کرتا ہے جان تو جاتے ہی آئے آقا قبر میں سرکار آئیں گے اس آس پہ عاشق جیتا ہے مگر ایسے امال بھی تو کیے ہوں ایسی ایٹی اور ایسا ہمارا زندگی کا طریقہ بھی تو ہو کہ جب سرکار کا دیدار ہو تو ہمارا چہرہ بھی دکھانے والا ہو ہم اس حدیث پر سادق بھی اترتے ہوں کہ اپنی جان اپنے مال اپنے گھر بار سب کچھ سرکار پر قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہوں آج تو چھوٹی سی بات پر ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں آج نماز پڑھنے کا ہمارے پاس وقت نہیں میرے آکا فرماتے نماز پڑھو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور یہ عاشق کے رسول کہلانے والا نمازوں میں سویا پڑا رہتا ہے میرے آکا فرمائے بڑھاؤ اور مچھے پست کرو پر میرے دشمنوں جیسا چہرہ نہ بناؤ اور آج یہ عاشق کے رسول کہلانے والا دشمنوں جیسا چہرہ بنا رہا ہے کیسے کامل مومن ہے مزید سنیے مصطفیٰ کریم علیہ السلاۃ السلام سے کس قدر صحابہ کے محبت کیا کرتے حضرت کا موقع ہے اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں وہ واقعہ کس کو نہیں پتا یار غار مزار حضرت ابو بکر صدیق اللہ عنہ نے وہ مثال قائم کی کہ اب ہجرت کے موقع پر پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ مدینے کی طرف روانہ ہوئے صدیق اکبر کبھی دائیں چلتے ہیں کبھی بائیں چلتے ہیں کبھی آگے چلتے ہیں کبھی پیچھے چلتے ہیں پیارے آقا پوچھتے اے ابو بکر کیا بات ہے چلتے چلتے کبھی دائیں چلنا شروع کر دیتے ہو کبھی بائیں چلتے ہو کبھی آگے چلتے ہو کبھی پیچھے چلتے ہو کہا آکا جب مجھے یہ خیال آتا ہے کہ دشمن دائیں طرف سے حملہ کرے گا تو میں دائیں طرف آ جاتا ہوں آکا ابو بکر کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ کہیں دشمن بائیں طرف سے حملہ نہ کر دے میں بائیں طرف آ جاتا ہوں کبھی آگے آ جاتا ہوں کبھی پیچھے چلا جاتا ہوں یا رسول اللہ میرے دل کو گوارا نہیں کہ کوئی دشمن آپ کو تکلیف پہنچا سکے کوئی بھی حملہ کرے ابو بکر پہلے اس کے سامنے آ جائے گار میں پہنچتے ہیں پیارے آکا سے ارس کرتے ہیں آکا میں اندر جا کر صفائی کی کوئی جانور تو نہیں ہے یہ دیکھا اپنے کپڑے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے سوراخوں میں وہ چادر ڈال دی اب دیکھتے ہیں کہ دو سوراخ اب بھی باقی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ امیر المومنین آشی اکبر ہیں اپنا پیر ان سوراخوں پہ رکھ دیتے ہیں پیارے آقا تشریف لائے آپ کے جانو پر آرام فرما رہے ہیں ارے ہماری جانے قربان صدیق اکبر کی قسمت پر ہے والیے کون جہاں شاہ مدینہ صدیق اکبر کی گود میں آرام فرما رہے ہیں۔ اب علماء بڑی پیاری بحث کرتے ہیں کہ اس, اس غار میں ایک عاشق رسول صاحب بھی موجود تھا۔ اسے بھی تو سرکار کا دیدار کرنا تھا۔ صدیق اکبر کے پیروں کا بوسہ دیا، اس پہ ڈنک مارا کہ کسی طرح یہ اپنے پیر کو ہٹا لے۔ مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے گوارا نہ کیا کہ اپنے پیروں کو جنبش دوں گا تو آقا کے آرام میں خلل پڑ جائے گا۔ اب یاد رکھیے ہم نے, کئی, کئی لوگوں نے جان بچانا فرض ہے ایک طرف فرض ہے ساتھ کاٹ رہا ہے اور دوسری طرف مستفا کریم کا آرام ہے ارے وہ فرض چھوڑ دیا جان قربان کر دی میرے آقا کے آرام پر خلل نہ آئے صدیق کے اکبر کی آنکھوں سے ملال رنج اور تکلیف کے آنسو بہ رہے ہیں میرے آقا کی آنکھ مبارک کھلتی ہے شاد فرماتے ہیں جبرئیل کس بات نے اے ابو بکر کس بات نے رلا دیا ہے سعید ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں آکا سانپ نے کاٹ لیا ہے مصطفی کریم علی سلاسلام اپنا پیارے اسلامی یہاں سمجھنے کی بات کیا ہے تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان سے زیادہ مجھے پیارا نہ سمجھے آگے چلیے ایک طرف تو آگئی جان اب نماز پڑھنا فرض ہے ہم سب جانتے ہیں سیدا مولا علی کرم رم اللہ تعالی ال کریم کا وہ واقعہ سب کو پتا ہوگا غزوہ خیبر سے واپسی کا وقت ہے صحبا کا مقام ہے پیارے آقا علی سرات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ ال کریم کی مبارک گود میں آرام کر رہے ہیں اثر کا وقت جاتا رہا حضرت علی افسردہ ہو گئے جب پیارے آقا بیدار ہوئے اے علی کس بات میں افسردہ کیا ہے کہا آقا جب سے ایمان لایا ہوں کوئی نماز کزا نہیں ہوئی آج اثر کا وقت چلا گیا ہے سورج غروب ہو گیا ہے قربان جائیے مدینے والے آکا پر تاریخ دان حیران ہیں وہ سورج جو ہمیشہ مشرق سے نکل کر مغرب میں غروب ہوا ہے میرے آقا دعا فرماتے ہیں وہ مغرب سے پلو ہو رہا ہے کہتے ہیں علی نماز ادا کر لو یہاں بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے نماز ادا کرنا فرض تھا مگر ایک طرف مصطفیٰ کا آرام ہے دوسری طرف فرض ہے صحابہ کے نے یہ بات یہ پیغام دیا ہے میرے آقا کی اطاعت کر لو تو رب بھی راضی ہو جائے گا تو پتا چلا اے دعوت اسلامی کے معلمین درس دینے والوں آج جو آپ کے سر پر امامہ ہے آج جو مصطفیٰ کریم کی سنت کے مطابق آپ نے لباس پہنا ہے وہ مدینے والے کی یاد منانے کے لیے ہے ان کے نقشے قدم پر چلنے کے لیے ہے. مگر آپ اور جسے جس دیگر اسلام سن رہے وہ بھی سوچیں کہ جب کوئی بات آتی ہے میرے خاندان کی طرف سے میری اولاد کی طرف سے اپنی جان کے اوپر اپنے مال کے اوپر تو اس وقت میرا ریپلائی کیا ہوتا ہے چیک تو اسی وقت ہوگا نا بندہ امامہ پہن لیا داڑھی رکھ لی بہت اچھی بات ہے آج آپ سرکار کی سنتوں پر عمل کر رہے بہت اچھی بات ہے مگر ایگزام تو جب ہوگا کہ جب بات آئے گی ایک طرف غلامی رسول کی اور دوسری طرف بات آئے گی اپنے مال کی اپنی ارننگز کی اس وقت قربانی دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ایک طرف بات آئے گی اولاد کی خواہشات کی اور دوسری طرف بات آئے گی اللہ اور رسول کی پیروی کی اس وقت ہم کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں اگر کامل بومن بننا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے اندر ایسا یقین ایسا ایمان پیدا کرنا ہوگا صحابہ اکرام علیمدوان کس قدر پیارے آقا علیہ اصلاۃ وسلام سے پیار کیا کرتے عثمان غنی ردی اللہ عنہ پیارے آقا کو ایک بار اپنے گھر دعوت پر بلایا اب پیارے آقا تشریف لے جا رہے ہیں عثمان غنی رضی اللہ عنہ پیچھے پیچھے چلنے لگے مستفا کریم علیہ نے کہا عثمان کیا کر رہے ہو ایک ایک قدم کو گن رہے تھے پیارے آقا کے ایک ایک فٹ اسٹیپ کو گن رہے ہیں اور سرکار علیہ سلاۃ والسلام نے فرمایا میرے قدم کیوں گن رہے ہو کیوں کاؤنٹ کر رہے ہو عثمان غنی رضی اللہ فرماتے یا رسول اللہ میرے باں آپ پر قربان میں چاہتا ہوں کہ حضور کے ایک ایک قدم کی برکت سے جو میرے گھر کی طرف آقا نے اٹھایا ہے میں اپنے مال سے ایک ایک غلام کو آزاد کر دوں عثمان غنی نے وہ سارے قدم کاؤنٹ کیے اور اس کی کاؤنٹنگ کے مطابق کیونکہ آقا میرے گھر آئے ہیں آرے یہ مال میرے آقا کے قدموں پر قربان ہے اس نے غلام آزاد کر دیئے تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان اپنے مال اپنی اولاد سے زیادہ مجھے پیار نہ کرے آئیے اولاد کی بات کرتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ غزوے کا موقع اس سے فارغ ہوئے آپ کا بیٹا۔ عبد الرحمن جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے عرض کرتے بابا جان ایک بار غزبے کے موقع پر آپ میرے سامنے آئے تھے لیکن آپ میرے والد تھے اس لیے میں نے آپ کو چھوڑ دیا ابو بکر صدیقی ردی اللہ تعالی فرماتے بیٹا تو اگر میرے سامنے آتا تو میں یہ نہ دیکھتا کہ میرا بیٹا ہے میں یہ دیکھتا یہ میرے آقا کا دشمن ہے میں تیرا سر قلم کر دیتا اپنی اولاد سے زیادہ مجھے نہ چاہتے ہو صحابہ اکرام نے ہر وہ مثال قائم کی ہے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں جو کامل مومن ہونے کی دلیل ہے آج میں اور آپ سوچیں کہ ہمارے اندر کیا یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ سرکار علیہ سلا وہ سے پیار کا جذبہ ہے ارے صحابہ اکرام علی مردوان کس قدر قربانیاں دیا کرتے حضرت زید بن ہارسا رضی اللہ عنہ زمانہ جالیت میں اپنی والدہ کے ساتھ ننیال جا رہے تھے بنو قیس نے وہ کافلہ لوٹا جس میں حضرت زید بھی تھے ان کو مکے میں لا کر بیچا حکیم بن حضام نے اپنی پوپی حضرت ختیجہ کے لیے ان کو خرید لیا جب سرکار علی سرات کا نکاح حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا تو انہوں نے زید کو سرکار علی صلوات و سلام کی خدمت کے لیے بطور ہدیہ پیش کر دیا۔ اب یہ غلام ہیں اب سوچئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں جب ان کے والد کو ان کے فراق کا بڑا صدمہ تھا بیٹا کھو چکا تھا پتہ نہیں کہاں ہے بہت عرصے کے بعد پتا چلا کہ حضرت زید مصطفی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام بن چکے ہیں حاضر ہوئے ارش کی ان کی قیمت لے لیجئے ہمارا بیٹا ہمیں واپس کر دیجئے سرکار علی زید کو بلاتے ہیں اے بیٹا ادھر آؤ تمہارے ماں آئے ہیں ان کے ساتھ جانا چاہتے ہو تو واپس چلے جاؤ حضرت زید کہتے ہیں جس در پر آ گیا ہوں یہاں سے واپس نہیں جا سکتا میں نے اپنے ماں باپ سے زیادہ پیار کرنے والا ان کو پایا ہے ایسے کری میں آکا کہ وہ اپنے ماں کے پاس واپس نہ گئے بلکہ ساری زندگی سرکار علی سلاطوسلام کے قدموں میں گزار دی اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اس کے رسول ہی زندگی کا حاصل ہے اگر وہی دل میں نہیں ہے تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اب یہ ڈسائڈ ہے کہ سرکار علی سلاسلام کی غلامی میں جینا ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلات و کے طور طریقے اپنانے ہیں یا معاذ اللہ جو ان کے دشمن ہیں ہمیں ان کے طور طریقے اپنانے ہیں صحابہ اکرام علی مردوان نے بڑی قربانیاں دی ہیں آج ہمارے لیے تو مساجد موجود ہیں آج تو ہمارے لیے جناب بہت ساری ایسی جگہ ہیں جہاں مدنی کافلہ لے جاتے ہیں ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی لیکن سرکار علیہ اسلط والم کے صحابہ کرام کو کتنی مشکلیں اٹھانی پڑی اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں حضرت خباب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی جو پیٹ مبارک تھی جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دیکھی تو دیکھا کہ وہ پوری جلی ہوئی ہے اس کی خال ابری ہوئی ہے کہا اے خباب یہ آپ کی پیٹھ کو کیا ہو گیا فرماتے اے عمر جب فرمات بھی ایمان نہیں لائے تھے جب ہمیں ایمان لانے کی سزا میں جلتے ہوئے کوئلوں پر لٹایا جاتا تھا اور ہم اس پر بھی اللہ تبارک مطالعہ کی ویدانیت کا اعلان کرتے تھے حضرت عمر فاروق کے بارے میں آتا ہے بار بار حضرت خباب کو یہ کہا کرتے مجھے تمہاری پیٹ دکھاؤ تاکہ اسے چونگ لوں کہ جس پیٹھ کو اللہ کی راہ کے لیے جلایا گیا ہے یہ قربانیاں دی ہیں ہمارے صحابہ کرام نے آج ہم انگلینڈ کے اندر رہ کر سنتوں کی کیا خدمت کر رہے ہیں سوچئے آج ہمیں گھر بیٹھے ایمان ملا اگر ہمارے صحابہ کرام وہ کوششیں نہ کرتے تو آج برسٹل کے اندر مسلمان کیسے پہنچتے آج ہمارے صحابہ کرام بھی مدینے میں رہتے وہ بھی سرکار کی صحبت میں رہتے وہی وہ انتقال کر جاتے لیکن نہیں کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابۂ کرام کے بارے میں علماء فرماتے اس کی کوانٹٹی تھی مگر جنت البکی میں کم و بیش دس ہزار کرام مدفون ہیں۔ باقی کہاں گئے گھر چھوڑا وطن چھوڑا مدینے والے کی قربت چھوڑی مگر آج دنیا بھر میں اسلام کا نام روشن کر دیا آج دنیا بھر میں کلمہ پڑھنے والے پائے جاتے ہیں لیکن کیا اس کام کو ہم نے آگے لے کے نہیں چلنا کیا قیامت کے دن اس کا جواب نہیں دینا کہ اگر یہ سوال ہو گیا میرے آقا علیہ رات وسلام کی شفاعت لینے گئے اور یہ پوچھ لیا گیا کہ بتاؤ تم نے میرے دین کی کیا خدمت کی تو ہمارے پاس تو یہ جواب ہوگا معاذ اللہ کہ ہم نے تو اسلام کو نقصان پہنچایا ہے آج انگلینڈ کے اندر یورپ کے اندر اگر کوئی مسلمان کہتا ہے تو اس کے ساتھ ہی ایک فرڈ پرسن کا ذہن میں تصور سامنے آ جاتا ہے مسلمان ہوگا تو وہ فراڈ میں بہت آگے ہوگا مسلمان ہوگا تو ڈرگ کا کاروبار کرنے والا ہوگا مسلمان ہوگا تو وہ جناب دھوکا دینے میں ایکسپرٹ ہوگا ارے ہم نے اسلام کی پکچر کیا پیش کی ہے دنیا کے سامنے کرام تو وہ ہوتے کہ انہیں دیکھ کر لوگ کلما پڑھ لیا کرتے تھے اور آج हमारे قریب آنے والا آپ اپنے آپ تو وہ اسلام کے قریب آئے گا کہ اسلام سے دور ہو جائے گا آج مسلمان کی اگر دکان ہو اس کے برابر میں کافر کی دکان ہو غیر مسلم کی دکان ہو مسجد سے صدا بلند ہو ادان کی صدا بلند ہو مجھے بتائیے مسلمان بھی دکان پہ بیٹھا رہتا ہے اور غیر مسلم بھی دکان پہ بیٹھا رہا فرق کیا ملا اس کو پچھلے دنوں ایک غیر مسلم مسلمان ہوا اور مسلمان ہونے کے بعد اس نے داڑھی رکھنا شروع کی تو اس کے غیر مسلم والدین نے اس پر سختی کی اس کی وجہ یہ بتائی کہ مجھے تمہارے مسلمان دوست بتاتے ہیں کہ اسلام میں داڑھی رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے یہ تو دل کی یہ تو ایسی باتیں ہیں نماز پڑھنا کمپلسری نہیں ہے جمعے کی نماز پڑھنی چاہیے بتائیے اس نئے غیر مسلم کو مسلمان کیا میسج دے رہے ہیں آج ہمارا ایٹی دنیا بھر میں مسلمانوں کی ایک بہت رانگ پکچر پیش کر رہا ہے نہیں میرے پیارے اس کا قیامت کے دن اگر میرے آکا نے یہ کہہ دیا کہ جاؤ میں تمہاری شفات نہیں کرتا نے میرے دین کو نقصان پہنچایا ہے ہم کیا جواب دیں گے صاحب صحابہ نام تو کس قدر قربانی دیتے حضرت حنزلہ کی شادی ہوئی ایک نوجوان کی زندگی کا سب سے بڑا خواب یہ ہوتا ہے کہ میری شادی ہو جائے میں جناب ایک گھر گرستی والا شخص بن جاؤں ان کی شادی ہوئی وہی رات ہے دا فرسٹ نائٹ آف میرج اپنی دلہن کو بہا کر لائے اسی رات پیارے آقا علی اس راتو السلام کی طرف سے اعلان ہو گیا کفارے مکہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے والے ہیں ان کے مقابلے میں میدان جہاد میں چلو حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ نو ایسے نوجوان تھے جن کی آج شادی کی پہلی شب تھی مگر آقا کی طرف سے اعلان ہوا ساری خوشیاں بھول گئے اور سرکار علی اس رات کی طرف چلنا شروع کر دیا لبے کہتے رہے میدان جہاد میں جب چلنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے مہویت کا یہ عالم تھا کہ آپ غسل کرنا بھی آپ کو یاد نہ رہا لڑتے لڑتے شادی کی پہلی رات کے بعد یہ نوجوان نے اپنی جان سرکار کے قدموں پر قربان کر دی اب جب لاشیں تلاش کی جانے لگی تو دیکھا کہ حضرت حنزلہ کی لاش نہیں مل رہی صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ حضرت حنزلہ کی لاش کہاں گئی میرے آقا نے آسمان کی طرف جب نظر اٹھائی تو کیا دیکھا کہ حضرت حنزلہ کی لاش فرشتے اوپر لے جا کر ایک نورانی تختے پر لٹا کر آپ کو پار رحمت کے پانی سے غسل دے رہے ہیں اسی دن سے آپ کا لکب غسیل الملائکہ بن گیا جن کو ملائکا نے وسل دیا ہے تو ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین سوال آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں پندرہ شاہبان المعظم ہے آج ہمارے امال نامے کا پہلا دن ہے آج رجسٹر اسٹارٹ ہوئے ہیں اب اگلی چودہ شاہبان کو ہمارے امال نامے رب کی بارگاہ میں پیش ہوں گے ہم سوچیں کہ ہم نے اب کیا کرنا ہے یہ نیو ایئر جو اکاؤنٹس کا نیو ایئر ہے اس میں کیا درج کروانا ہے کیا اب بھی یہ سال گناہوں میں گزارنا ہے اب بھی یہ سال سرکار کی سنتوں سے دور ہو کر گزارنا ہے کیا اب بھی یہ سال حرام روزی کماتے ہوئے گزارنا ہے کیا اب بھی یہ آنے والا ایئر ہمیں سن فل طریقے سے گزارنا ہے یا اس مہینے میں ہمیں گڈ ڈیڈس کرنی ہیں اپنے رب کو پلیز کرنا ہے پیارے آکال علیہ راتو السلام کی سنتوں پر عمل کرنا ہے ہمیں نہیں معلوم کب دنیا سے چلے جائیں گے لیکن یاد رکھیے قبر میں ہم سب نے جانا ہے اور وہاں پیارے آقا نے تشریف بھی لانا ہے کیا ہم دکھائیں گے کیا پیش کریں گے ان کی بارگاہ میں آج دنیا میں کسی بڑے کی بارگاہ میں جائیں تو کوئی گفٹ پیش کرنے کا ہماری نیت ہوتی ہے کہ کوئی توحفہ دے دیں کوئی توفہ تیار کیا ہے قبر میں لے جانے کے لیے کوئی گفٹ کیا ہے مشتبہ کریم اسرات والسلام کو دینے کے لیے نمازیں ہم نہیں پڑھتے معذ اللہ رمضان کے روزے ہمارے مسلمان نہیں رکھتے اور سب سے بری بات یہ ہے کہ ماہ رمضان میں بھی گناہ کرتے ہیں یہ اس قدر سنگین ہے اس قدر برا ہے غور سے سنیے سید امنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ تعالی وسلم ول نوٹ بی ڈسکریز ایز لانگ ایز اٹ فلفل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واز آسکیٹ ٹو واٹ دس مین سو ہی صلی اللہ تعالی وسلم ریپلائڈ کمیٹنگ سنس ان دس منتھ اینڈ دین سیڈ اف اینی ون فارنیکیٹ اور ڈرنکس ایلکوہل ان دس منتھ اللہ اینڈ آل ہز اینجلز کرس ہم اف ی ڈائز بفور دا نیکسٹ رمدان ہی ول ناٹ ہیو اے سنگل ورچیو ٹو سیو ہم فروم جس طرح نیچیوں کا اجر بڑا دیا جاتا ہے اس طرح گنا کرنے والے کی پنشمنٹ بھی بڑھ جاتی ہے اور کیسی دھرا دینے والی حدیث ہے کہ جس نے رمضان میں شراب پی تو اگر اگلی رمضان پانے سے پہلے پہلے وہ مر گیا تو اس کی کوئی نیکی اسے جہنم کی آگ سے نہیں بجا سکے گی مگر میں اور آپ سوچے ہم رمضان کیسے گزارتے ہیں آئیے مصطفیٰ کریم کے غلاموں ایسی نیت کر لیجئے آج ہمارے امال نامے کا پہلا دن ہے سب مل کے نیت کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قزا نہیں ہوگی ایسا بھرپور نعرہ لگائیے پکی نیت انٹینشن کیجئے کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی رمضان کے پورے روزے رکھیں گے رمضان میں گناہ نہیں کریں گے آشق کے رسول ہیں نا تو بس سرکار کی سنتوں پر مرتے دم تک عمل کریں گے اور یہ سب کیسے نصیب ہو یہ دعوت اسلامی کا ماحول ہے جو آپ کی آخرت کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہا ہے پریکٹیکلی جوائن کر لیجئے ہمارا پیغام قبول کیجئے اور جس طرح ہم اس سے پہلے ہمارے مولانا صاحب نے بتایا کہ پیارے آقا کی طرف سے بشارتیں مل رہی ہیں کہ دعوت اسلامی کو جوائن کر لیجئے پھر غلام کے لیے اور کون سی بات باقی رہ جاتی ہے آئیے اور جوائن کیجئے پریکٹیکلی جو اجتماعات میں شرکت کیجیے مدنی قافلوں میں سفر کیجیے جہاں جہاں دعوت اسلامی کے اجتماعات ہوتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین سن رہے ہیں وہ بھی آج نیت کر لیں ان اللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ ہر دم وابستہ رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک کریم ہم سب کو یہ آنے والا سال نیکیوں بھرا سال عطا فرمائے سرکار کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے صحابہ کرام کے کے رسول کے صدقے مولا ہم سب کو بھی سچا پکا عاشق رسول بنائے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ آپ کی دعوت اسلامی سیونٹی ٹو سے زائد کنٹریز کے اندر تھاؤزینڈ آف سٹیز میں تھاؤزینڈ آف سیٹیز آف دا ورلڈ میں اپنا میسج پہنچا چکی ہے ہر طرف مدنی کاموں کی دھوے ہیں فورٹی ون سے زیادہ ڈپارٹمنٹ ہیں اتنے بڑے نیٹورک کو چلانے کے لیے ہمارے کروڑ کروڑ روپے کے اخراجات ہیں آپ سے گزارش ہے اپنی ڈونیشن اپنے صدقات اپنے عطیات اپنی دعوت اسلامی کو دیجیے تاکہ یہ جو کاروان یہ کافلا سوئے جنت جا رہا ہے لوگوں کی تقدیر میں لوگوں کی قسمت میں تبدیلی لاتا جا رہا ہے گاروں کو نمازی بناتا چلا جا رہا ہے دنیا کے عشق میں گرفتار لوگوں کو سرکار مدینہ کا عاشق بناتا جا رہا ہے اس کے ساتھ مورلی بھی سپورٹ کیجیے اور اپنے فائنینس اپنے احتیاط اپنے ڈونیشن اپنی دعوت اسلامی کو دیجیے یقیناً آپ اپنی زکات نکالیں گے آپ کے سامنے دعوت اسلامی کا ورک ہے جو اتنے بڑے اسکیل پر الحمدللہ دنیا بھر کی خدمت کر رہی ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں صرف مدنی چینل کی بات کروں ہر گھر میں مدنی چینل دیکھا جا رہا ہے امید ہے کہ برسٹل میں بھی دیکھا جا رہا ہوگا تو ماشاء سب دیکھ رہے ہیں اب صرف مدنی چینل کو رن کرنے کے لیے ہمارا خرچ ڈیلی فائیو تھاؤزینڈ ہے کیونکہ اس میں کوئی ایڈورٹائز نہیں ہے آل اوور دا ورلڈ ہم یہ رن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اب آپ ہمارا سپورٹ کیجئے اپنی زکوۃ اپنے صدقات اپنے مدنی چینل کو دیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دعوت اسلامی کے ساتھ پریکٹیکلی بھی مورلی بھی اور سوشلی بھی تعاون کرنے کی توفیق تع فرمائے امین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم